بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسی دھنو اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اسمیل اور اسحاق اور عقوب اور ان کے بیٹوں اور اسا اور ایوب اور اونس اور ہارون اور سلمان کو وہی کی اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی